الحمد لمن جل وعلا والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أما دعم فبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمين المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغير ابن بردزة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلوم المآمين قال باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الإسلام, أو وكان على الإسلام أو الخوف من القبر لقوله تعالى قال في الأرض آمنا قل لم تؤمنوا لكن قولوا أزمنا فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام الآية وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاس عن سعد رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى له 점 مسعد جالس رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال منه رجلا وآجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال او مسلما فسكتك قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فاعط لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال او مسلما ف كتبوا باللس مو ما علمه منه فعد لم قال ابن عابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد ان لو ترجل وغيره احب لي منه خشيه ان يكبه الله في النار وروى ابن اسحاق الصالح ومعمر بن المثنى الزهري عن الزهري بسم الله الرحمن الرحيم قتل شا نے اس درجمت الباف کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ امام بخاری ان دو آیتوں کے درمیان تارو کا جواب دے رہے کو اسلم اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایمان اور اسلام میں تضاد ہے آراب سے یہ کہا گیا کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہیں یہ کہو کہ مسلم ہیں تو گوا مومن کہنے سے منع کیا ایمان کی نفی کی اور اشرم مسلم کہنے کے لیے کہا اور اسلام ان کے لیے ثابت کیا تو اس سے دونوں کے اندر تذاب معلوم ہوا اندین اند اسلام سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایمان اور اسلام ایک ہیں پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ دین کا اطلاق ایمان پر بھی ہوتا ہے تو جب دین کا اطلاق ایمان پر ہوتا ہے اور یہاں دین اور اسلام کو ایک کہا جا رہا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام ایک تو پہلی آج سے ایمان اور اسلام میں تضاد معلوم ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام متحد نہیں ہیں اور دوسری آج سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں متحد ہیں تو جواب کر دیا جواب یہ دیا کہ اصل میں ایک تو ہوتا ہے اسلام ظاہری اور وہ آدمی کسی تما کی بنا پر اسلام کو اختیار کر لیتا ہے یا قتل کے خوف کی وجہ سے وہ اسلام کو اختیار کر لیتا ہے تو یہ صورت جب ہوتی ہے کہ حقیقی انقیاد نہیں ہے اسلام ظاہری ہے اور تما کی بنا پر وہ اپنے آپ کو مسلم کہہ رہا ہے یا خوف قتل کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مسلم کہہ رہا ہے تو ایسا اسلام ظاہر ہے کہ وہ ایمان کے کی ضد ہوگا اگر صرف ظاہر میں آدمی اسلام کا اقرار کرے گا تصدیق اس کے دل میں نہیں ہوگی انقیاد باطنی کو وہ قبول نہیں کرے گا تو یہ تو ظاہر ہے کہ منافق ہوگا اور جب منافع ہوگا تو اس کے اسلام کو ایمان کے ساتھ متحد قرار نہیں دیا جائے گا اور اگر اس اسلام حقیقی ہے اور انقیاد باطنی موجود ہے اور دل میں تشریق پائی جاتی ہے تو وہ اسلام ایمان کے ساتھ متحد ہو گا. یہ جواب ہوا اس کال دو آیتوں کی وجہ سے پیش آیا تھا پہلی آیت سے معلوم ہو رہا تھا کہ دونوں میں ہیں اور دوسری آیت سے معلوم ہو رہا تھا کہ دونوں متحد ہیں تو جواب ہو گیا کہ پہلی آیت میں تضاد کا ذکر اس لیے ہوا ہے کہ وہاں اسلام حسیقی مراد نہیں ہے اسلام ظاہری مراد ہے جو بطور نفاق آدمی اختیار کر لیتا ہے تو وہ ظاہر ایمان سے متحد نہیں ہوگا اور دوسری آیت کے اندر جو دین اور اسلام کو ایک کہا گیا ہے وہاں دین سے مراد وہ ایمان ہے جس میں ان باتیں باطنی پایا جاتا ہے جس کے اندر تصدیق ہوتی ہے یہ شاعری تقریر کی دیکھیے کہ قولو میں حد ابن تہمیہ رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ امام بخاری ان آراب کو منافق سمجھتے ہیں اور محمد ابن نسر مرودی کہ خیال میں بھی یہ منافقین ہیں ہیں یہ منافق اور ابن کثیر نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ امام بخاری کی رائے میں یہ لوگ منافق تھے ابن طبیہ نے بخاری کی طرف نسبت کی ہے اور محمد ابن نصر مرودی کے متعلق کہا ہے کہ یہ ادرات ان آرات کو منافق خیال کرتے ہیں اور ابن کثیر نے بھی یہی رائے امام بخاری کی نقل کی ہے لیکن یہ بات غلط ہے اکثر اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ منافق نہیں تھے یہ ایمان کا درجہ ان کا کمزور تھا تو تنزیل اور ناقص بمن کے قائدے کے مطابق ان کے لیے لات قولو امنہ اولا قم قولو اسمنا کا ارشاد وارد ہوا ہے ان کو مومن کہنے سے جو منع کیا گیا ہے وہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ یہ مومن نہیں تھے مومن تھے لیکن ایمان کا درجہ بہت ادنا تھا اور اس ادنا کو دمند ناقص قرار دے کر ان کو کہا ہے کہ تم نہ تو ہے یہ مومیٹ یہ ایک جماعت تھی جو آپ کے پاس آئی آرام کی اور آپ سے انہوں نے مدد کی درخواست کی مدد کی درخواست کرنے کے وقت یہ کہا کہ دیکھیے ہم از خود ایمان لائے ہمارے مقابلے میں آپ کو جہاد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تو جب ہم نے ایمان کی طرف از خود پیش قدمی کی ہے تو لہذا ہم اس بات کے مستحق ہیں کہ ہماری مدد کی جائے تو عرض کیا گیا کہ طور شرا نے ان کو منافق قرار دیا اور بخاری کے بارے میں بھی گن تہنیا نے کہہ دیا کہ وہ بھی ان کو منافق سمجھتے ہیں اور ابن کثیر نے بھی بخاری کے حوالے سے یہ کہہ دیا کہ یہ لوگ بخاری کے خیال میں منافق تھے جبکہ واقعہ ایسا نہیں ہے ہم نے ارض کیا کہ مفسرین کی بڑی جماعت وہ اس بات کے قائل ہے کہ یہ مومن تھے اور ان کا ایمان چونکہ کمزور تھا تو اس لیے اس ناقص کو دمن دل قرار دے کر قرآن مجید نے کالا دل آیا بوا بننا کل لمتوں فرمایا کہ تم یہ مت کرو تم ایمان لائے ہاں یہ کہو کہ اسلم اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیے کہ جب اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے کہ یہ لوگ مامن تھے تو ترجمت الباعت کا مقصد پھر کیا ہوگا تو ایک بات تو یہ دھیان میں رکھیں کہ یہ جو کہا گیا تھا کہ امام بخاری ان دو آیتوں میں جو تعارب ہے اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں یہ نہیں یہ مقصد نہیں امام بخاری کا مقصد فقط یہ ہے کہ ایمان کے درجات میں تفاوت ہوتا ہے اور جب ایمان کے درجات میں تفاوت تسلیم کر لیا جائے گا تو لہذا یہ بات بھی تسلیم ہو جائے گی کہ ایمان مرکب ہے. یہ جو تفاوت ہوتا ہے یہ اعمال ہی کی بنا پر ہوتا ہے اور اعمال کی بنا پر تفاوت کی وجہ سے ایمان کو مرتب قرار دیا جائے گا اعمال سے اور جب مرتب قرار دیا جائے گا تو یہ ریڈ و غیر ثابت ہو جائے گا اور مرغیا کی تربیت بھی ہو جائے گی اس لیے کہ یہ زیادتی اعمال کی بنا پر ہو گئی ہے لہذا معلومات کے اعمال مفید ہیں اور یہ نقصان جو آ رہا ہے یہ بھی اعمال کی کمی کی وجہ سے آ رہا ہے لہذا معلوم ہوا کہ اعمال قطر یہ مدر ہے اور امال مقصود ہے یہ ہو گیا امام بخاری یہاں تعارف کو دور نہیں کر رہے امام بخاری کی نظر میں یہ آرات منافق نہیں ہیں امام بخاری یہ بترانا چاہتے ہیں کہ ان آراب کا ایمان ادنا درجے کا تھا کامل نہیں تھا اس لیے اس ادنا کو تنظیم الناقص معدوم کے قائدے کے مطابق پیش نظر رکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے قل لم لمتوں میں اور جب ایمان کے درجات کا تفاوت ہوا تو وہ لا مالا اعمال کے بنا بروبر تو اس سے معلوم ہوا کہ اعمال کا زیادہ ہونا مفید ہے اور کم ہونا نقصان دہ تو مرجیا کی تردید ہو جائے گی یہ تو طرز الباب کے بارے میں وضاحت آ میں پھر ایک دفعہ کہہ دیتا ہوں کہ بعض حضرات کی اس کے تمام شبہ کی رائے یہ ہے کہ یہاں اشکال کا جواب دیا گیا ہے اشکال دونوں آیتوں کا تعارف محققین کی رائے ہے کہ نہیں اشکال کا جواب نہیں دیا گیا اور یہاں ایمان کے درجات متفطہ کو بیان کرنا مقصود ہے اور اس سے مرزیا کی تردید ہو رہی ہے اس کے بعد حدیث ہے حدیث یہ ہے کہ حضرت سعد یہ کہتے ہیں حدور ر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو احتیاط عنایت فرمائے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ایک آدمی کو چھوڑ دیا اس کو کچھ نہیں دیا ہوا آ جب ہم اور وہ میرے نزدیک ان سب میں زیادہ پسندیدہ تھا جن کو آپ احتیاط دے رہے تھے ان کے مقابلے میں یہ آدمی میرے لیے زیادہ حقدار تھا کہ اس کو عطیہ دیا جائے یہ حضرت, حضرت کو آپ نے نہیں دیا تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے پاک اور رسول آپ کو فلا یعنی سے کیا شکایت ہے کہ آپ نے اس کو کچھ نہیں دیا فواللہ انی میں نہ خدا کی قسم میں تو اس کو مومن گمان کرتا ہوں فقالا او مسلمہ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا یہاں او ہے حمدہ پر دما ہے جس کے معنی عزموں کے ہیں کہ میں ان کو گمان کرتا ہوں مومن اللہ بنوی نے یہ کہا ہے کہ ہے. یہ حمدہ پر فتح ہے زبہ نہیں ہے اور یہ لبوں کے معنی میں ہے کہ میں اس کو مومن جانتا ہوں مومن یقین کرتا ہوں تو اختلاف یہ ہو گیا کہ ارا پڑھا جائے گا یا ارا پڑھا جائے گا اگر ارا پڑھا جائے گا حمرہ پر ضبع ہوگا تو عزلموں کے معنی ہوں گے اور اگر ارا پڑھا جائے گا اور فتح ہوگا تو آلبوں کے بانہ ہوں گے تو قاضی یاد اور دوسرے حضرات نے ضمے کو ترجیح دی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ عزموں کے بانا میں علامہ نوی یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے ان کو ترک کیا تو آپ نے حد سعد کہتے ہیں فسقت تو قلیلہ پھر میں تھوڑی دیر خاموش رہا سما غلط نہیں پھر میرے اوپر غالب آئی وہ بات جو میں ان کے بارے میں جانتا تھا تو سما غلبنی ما ماں میں عالم آلم کا لفظ آ تو اس سے معلوم ہوا کہ لا راہو تھا لاہو لا نہیں لا عالبوں کے مانا میں ہے تو اس کے متعلق جن حضرات نے اس کو عظموں کے معنی میں لیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ زن جب غالب ہوتا ہے تو اس کو بھی تو علم سے تعبیر کر دیا کرتے ہیں زن جب غالب ہوتا ہے تو اس کو بھی زن میں ہوتا ہی غلب تو اس کو بھی علم سے تعبیر کر دیتے ہیں لہذا عالموں و کہنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ ل رہ نہ ہو لاہو اس کو کہا جائے گا اور مانا زم کے ہوں گے اور اس کے اوپر علم کا اطلاع کر دیا گیا کیونکہ عام محاورات میں زم کو علم سے تعبیر کر دیا جاتا ہے اس کے بعد پھر یہ او مسلمہ ہے یا او مسلمہ ہے اگر یہ او مسلمہ ہوگا تو پھر یہاں واف کے لیے ہوگا اور مانا ہوں گے اتقول ہو مسلم ولاقول ہو مسلم تم ان کو مومن کہہ رہے ہو اور مسلم نہیں کہتے اتقول ہو کیا تم ان کو مومن کہتے اس کو مومن کہتے ہو ولاقول مسلما تم ان کو مسلم نہیں کہتے یہ جب ہوئے ہوں گے مانا جب واؤ پر فتح پڑھا جائے گا اور واؤ کو آتیفہ قرار دیا جائے گا اور ماتو فلے محدود ہوگا تَقُولُهُ مُسْلِمًا ایک گو یہ تعدیر کی گئی ہے لیکن یہ غلط یہ غلط ہے یہ او مسلم نہیں اور یہاں ولا غلط مسلمہ کی تقدیر نہیں ہے یہ او ہی ہے اور فتح کر کے اس کو حرفت خراب دینا اور ما فلح کو محدود کرنا یہ غلط ہے یہ او ہے مانا اب اس میں دو ایک یہ کہ او کو تنوی کے لیے آپ قرار دیں ایک یہ او کو تشریق کے لیے آپ قرار دیں یہ تو طے ہو گیا کہ واؤ پر فتح نہیں واؤ ہر فر نہیں اس سے پہلے باتو فلے نہیں بلکہ یہ اور اب او جب ہوگا تو اب اس میں دو احتمال ہوں گے ایک احتمال یہ ہوگا کہ یہ او تنوی کے لیے ہو اور ایک احتمال یہ ہوگا کہ یہ او تشریح کے لیے ہو اگر یہ او تنوی کے لیے ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ایک لفظ مومن کا اطلاع کرو مسلم کلب مسلم کلبز اطلاق کرو مومن نہ کہو اگر یہ کے کہ ہوگا تو آپ کی ارشاد کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلم کہ مومن نہ کہو اور اگر یہ کے کہ ہوگا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ دونوں کو ملا کر کہو اور وہ یہ کہ یوں کہو کہ مسلما انہوں نے تو کہا تھا نا لاہورا ہو مومنا ایک لولت آپ نے فرمایا کہ اگر ایک بولتے ہو تو مسلم کو ہو انی لاہورا لا ہو یہ تنوی کی صورت میں ہوگا اور تشریح کی صورت اگر ہوگی تو مطلب یہ ہوگا کہ تم انی لاہور مومنا نہ کہو بلکہ کہو انی امی لاہو مومن او مسلمہ بات آئی جانوی نہیں آئی اگر او کو تنویر کے لیے مانا جائے گا تو آپ کا مومن کہنے پر اعتراض ہوگا آپ تم انہیں مسلمہ تو کہو لاہو مومنا نہ کہو یہ ہے تنویر اور اگر تشریف کے لیے ہو تو کہا جائے گا کہ انی راہو مومنا کہنے کے بجائے انی لاہور مومن اور مسلم اور علاق دونوں کا ذکر کرو اس کے بعد آگے کہ میں تھوڑی دیر خاموش رہا پھر مجھ پر غالب آئی وہ بات جب ان کے بارے میں جانتا تھا اور میں یہ جانتا تھا کہ یہ جوائل جو ہیں یہ تو زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو کچھ عطیا دیا جائے ان دوسرے لوگوں کے مقابلے میں جن کو عطیات دیے گئے فوت تو مکالتی تو میں نے اپنی بات دوبارہ لوٹائی اور میں نے کہا مالک لا مومن او مومنا فکال او مسلمہ فسکت تو کلیلہ پھر میں تھوڑی دیر خاموش رہا غلط نہیں ہو پھر میرے اوپر غالب آئی وہ بات جو میں ان کے بارے میں جانتا تھا مقال تھی اور میں نے اپنی بات لوٹائی فولہ ہی نہیں لا اور آپ نے اپنی بات لوٹائی اور وہ یہ کہ مسلمہ آپ نے دوڑا کئی مرتبہ ہو گیا کتاب زکوۃ کی روایت میں آتا ہے فکم تو لے فسارو تو فکول تو ماں کا میں آپ کے پاس جا کر کھڑا ہوا فکم تو لے فسا رو تو آپ سے خاموشی سے نے کہا مالک انفرا فول میں نے اپنی یہ بات آپ سے آپ کے کام میں کہی اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس طرح کی اگر کوئی بات کرنی ہے یہ اعتراض تھا حضرت سعد کی طرف سے آپ کے عمل پر ہوں آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ لوگوں کو احتیاط دے رہے تھے اور جول کو نہیں دے رہے تھے اس پر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو زیادہ حق دار ہے تو اس اعتراض کو حضرت نے آپ کے کام میں کہا اس سے معلوم ہوا کہ بڑے لوگوں کے کسی عمل پر اگر کوئی اشکال ہو تو اس کو علامیتن نہیں کہنا چاہیے اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے اور لوگوں کے اندر ضرورت پیدا ہوتی ہے کہ بزرگوں کے مقابلے میں وہ اس طرح کے اعتراضات کریں حضرت سعد نے آپ کے کان میں جب یہ بات کہی تو اس سے آپ یہ نتیجہ عخل کر سکتے ہیں کہ ان کو آپ کے بعد پر جو اشکال تھا اس کا انہوں نے علامیتن ذکر نہیں کیا اس لیے کہ اس سے انتظام میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی کو نصیحت کرنی ہو تو خاموشی سے کرنی چاہیے نصیحت کرنی ہے تو خاموشی سے کی جائے اور نیتن کھڑے ہو کر اس طرح کے اعتراض اور اشکال کا ذکر نہ کیا جائے کیونکہ اس کی بنا پر بدنظمی پیدا ہوتی بہرحال اس کے بعد میں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کی دو غلطیوں پر تنویح فرمائی حضرت سعد کا یہ انداز کہ وہ بار بار آپ سے بار شکایت کر رہے ہیں کہ آپ جوہل کو نظر انداز کر رہے ہیں اور دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں اس پر آپ نے تمبی کی اور بعد روایت میں آتا ہے افٹال یا ساتھ ساتھ کیا تمہارا ارادہ میرے ساتھ لڑنے کا ہے یا ساتھ کیا تمہارا ارادہ میرے ساتھ لڑنے کا ہے جو بار بار بات آپ نے دیکھا تین مرتبہ کا یہاں روایت کے اندر دکھ رہے تو بار بار ان کا یہ کر کر عمل یہ قابل اعتراض تھا اور ظاہر کہ پیغمبر کے مقابلے میں وہ اپنی رائے کو اس رائے کے ساتھ پیش کر رہے ہیں تو یہ بات بہت مناسب نہیں کیوں اس لیے مناسب نہیں کہ بھئی ایمان کا تعلق قلب سے ہے قلب کا حال تمہیں کیسے معلوم ہو گیا جو تم قسمیں کھا کے کہتے ہو کہ یہ مومن ہے یہ مومن ہے یہ تو اللہ جانتا ہے کہ مومن ہے یا نہیں مومن ہونے کا دعوی کر رہے تھے نا حضرت سات اور ایمان کا تعلق قلب سے ہے اور قلب کا حال ساتھ کو نہیں معلوم جب سعد کو قلب کا حال معلوم نہیں تو اتنا اصرار اور پھر پیغمبر کے مقابلے میں تو اس لیے آپ نے ان کو کہا کہ یہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے اور وہ ممب تہذیب الالفاظ الفاظ کی گوا مناسب الفاظ کو اختیار کرنے کی آپ نے تعلیم دی اور کیا کہ مسلم کو یا مومن اور مسلم دونوں کا ذکر کرو تو یہ من باب تہذیب الفاظ ہوگا کہ تمہارا مومن ہونے کا گوا ان کے بارے میں دعوی کرنا یہ تمہارے گوا حال تمہاری شام کے لائق نہیں ہے اس لئے کہ ایمان دل میں ہوتا ہے دل کا حال تو میں معلوم نہیں ہے مسلم کو یا ایک مومن اور مسلم تنوی اور تشریق والی سو تو ایک تو الفاظ آپ نے ان کو ہدایت کی کہ یہ انداز اختیار کرو یہ اختیار نہ کرو دوسری ایک بات اور آپ نے تنبیہ کی اور وہ تنگی یہ کی آپ نے یہ فرمایا کہ جن لوگوں کو میں احتیاط دے رہا ہوں تمہارا یہ سمجھنا کہ جوائل کے مقابلے میں میرے نزدیک وہ زیادہ پسندیدہ ہے یہ غلط ہے <خصف> میں ان لوگوں کو تو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہو جائے میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اس مال کی بنا پر ان کا ایمان سے مضبوط اور مستحکم تعلق ہو جائے اور جن لوگوں کا ایمان سے مستحکم تعلق ہے وہ مال کے محتاج نہیں جو میری نظر میں ان کے مقابلے میں ایمان کے اعتبار سے بہت اعلیٰ اور بلند درجے پر قائم حضرت عبودر میں موجود تھے حدور رکم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جوائل کے متعلق سوال کیا کہ ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے وہ گزرے تھے تو حضرت جوائل نے ابوظر نے کہا تھا جیسے آپ معاجر ہیں یہ بھی ایک معاجر ہے حضرت جوائل گزرے ابو سے آپ نے ان کے بارے میں رائے دریافت کی تو حضرت ابوظر نے کہا کہ یہ ایک عام مہاجر ہے دوسرے مہاجروں کی طرح اس کے بعد کوئی ایک اور آدمی گزرا اس کے متعلق آپ نے پوچھا اس کے بارے میں ابو تمہاری کیا ہوا ہے تو ان کا یہ تو بہت بڑا آدمی ہے یہ تو بڑی شان والا آدمی ہے تو حضور نے فرمایا کہ اس جیسوں سے اگر زمین بھر جائے تو ان سب کے مقابلے میں جول کا درجہ بلند ہے جس کو وہ بڑا آدمی کہہ رہے ہیں جس کو وہ شان والا آدمی کہہ رہے ہیں اس کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس جیسے لوگوں سے زمین بھر جائے گی تو ان تمام کے مقابلے میں جول کا درجہ بلند ہو صبح جوائل کے بارے میں آپ کی رائے یہ نہیں تھی کہ یہ احتیاط کا مستحق نہیں ہے آپ کی رائے یہ تھی کہ یہ احتیاط کا محتاج نہیں ہے یہ اس کا ایمان اتنا مضبوط اور اتنا مستحکم ہے اور جن جن لوگوں کو میں احتیاط دے رہا ہوں ان کا ایمان کمزور ہے ان کو یہ مال اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ ایمان کے ساتھ ان کا تعلق مجبور ہو جائے تو ایک اصلاح تو ہوئی باب تہذیب الالفاظ اور دوسری اصلاح یہ ہوئی کہ حضرت گوا سعد یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور کی رائے جیل کے متعلق کمزور ہے اور وہ اس کو گوا مستحق نہیں سمجھ رہے حالانکہ آپ اس کو اسمال کا محتاج ہی نہیں سمجھتے تھے اور اس کو ایمان کے اعتبار سے بلند درجے پر فائز جانتے تھے یہ ہو گیا آگے اس کے بعد آپ نے فرمایا یا این انی تر الرجل ہو آپ بولے یا من میں ایک آدمی کو دیتا ہوں اور اس کے علاوہ دوسرا آدمی اس کے مقابلے میں مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے جن لوگوں کو میں دے رہا ہوں ان کے مقابلے میں یہ جول جن کو میں نہیں دے رہا مجھے زیادہ پسند ہیں اور زیادہ محبوب ہیں اور ان کو مال کے ذریعے سے گوئی ایمان کے طاقتور بنانے کی حاجت نہیں ہے اس کے بعد سے یہ فرمایا خشن جس آدمی کو میں دے رہا ہوں وہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دو رخ میں آندھے نہ ڈالے مال اس کو مل جائے ایمان سے اس کا تعلق قائم ہو جائے یعنی مضبوط تعلق ہو جائے اگر اس کو مال نہ دیا گیا تو امکان ہے کہ وہ واپس کفر کی طرف چلا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو دو رخت کے اندر اوندے منہ ڈالیں گے یہ قبر یقو اکبر یوکبو باب افعال سے جب آتا ہے تو لازم ہوتا ہے اور باب گوا نشر سلاسی مجرم سے جب آتا ہے تو متعدد ہوتا ہے عام فائدہ یہ ہے کہ سلاسی مجرد میں کوئی مصدر وہ لازم ہوتا ہے باب افال میں جانے کے بعد متعدد ہو جاتا ہے عام یہ ہے کہ سلاسی مجرد میں لازم تھا اور افال میں جانے کے بعد متعدد ہو گیا یہاں اس عام کے خلاف ہے کہ یہ سلاسی مجرد میں متعدد استعمال ہوتا ہے اور باب افال کے اندر جا کر لازم ہو جاتا ہے بعض إفشاء السلام من الإسلام وقال عمار صلاة من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وضغل السلام للعالم والإنفاق من الإقطار وبه قال حدثنا قطيبة قال حدثنا ليس عن يديب ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعنهم أن رجل رضي الله عنه وعنهم رضي الله عنهم يدون صعبين السلام من الاسلام کا باب قائم کر کے امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو فرائض ہیں اور واجبات ہیں وہ جیسے اسلام میں داخل ہیں اسی طرح ایک مستحب عمل جو شاہ سلام کا ہے وہ بھی ایمان کے اندر داخل ہے اس کی وجہ سے بھی ایمان کو قوت حاصل ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بھی ایمان کے اندر ترقی ہوتی ہے لہذا مرزیا کا یہ کہنا کہ عمال سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ غلط ہے یہ شاہ سلام ہے اور یہ کوئی فرض عمل نہیں ہے کوئی واجب عمل نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے بھی ایمان کو ترقی حاصل ہوتی ہے تو معلومات کے عمل مفید ہیں وقال عمار حضرت عمار ابن یاسر نے فرمایا کہ تین چیزیں ہیں جو آدمی ان کو جمع کر لے وہ ایمان کو جمع کر لے گا مطلب یہ ہے کہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا من الصاف الانصاف من نفس کے اندر دو احتمال ہیں ایک احتمال تو یہ ہے کہ من کو ابتدایہ قرار دیا جائے جب من کو ابتدایہ قرار دیا جائے گا تو یہ نفس بمنظرط الفائل ہوگا اور مطلب یہ ہوگا کہ انصاف تمہارے نفس سے ناشی ہو تمہارا نفس انصاف کرنے والا ہو کئی مرتبہ آدمی انصاف اس لیے کرتا ہے کہ اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے انصاف نہ کیا تو میں بدنام ہو جاؤں گا لوگ کہیں گے کہ یہ غوا ظالم آدمی ہے یہ انصاف نہیں کرتا اگر ایک آدمی انصاف کرے گا تعریف ہوگی انصاف نہیں کرے گا بدنام ہوگا تو اس لیے من نفسک میں من کو ابتدائی قرار دیا جائے اور جب من کو ابتدائی قرار دیا جائے گا تو یہ نفس فاحل بنے گا یعنی انصاف کرنے والا تمہارا نفس ہونا چاہیے کوئی خوف اس کا سبب نہ ہو اور ایک صورت یہ ہے کہ من کو مانو فی کے لیے جائے ادا نودی علسلہ یومل جمعہ میں یومل جمعہ میں من مان فی کے ہے ادا نوی علسلاد فی یومل جمعہ کے معنی ہے تو اسی طرح یہاں من کو فی کے معنی میں لے لو جب فی کے معنی میں لو گے تو مطلب کیا ہوگا یہاں نفس مفول کے درجے میں آ جائے گا کہ اپنی ذات کے بارے میں بھی تم انصاف سے کام لیا کرو اپنی ذات کے بارے میں بھی تم انصاف سے کام لیا کرو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کا قصہ ہوتا ہے تو انصاف کرتے ہیں جب اپنا معاملہ آتا ہے پھر انصاف بھول جاتے ہیں پھر اپنے اپنے مفاد کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں. تو النصاف ہو من نسخ میں اگر من کو فی کے معنی میں لیا جائے گا تو یہ نفس مفعول کے درجے میں ہو جائے گا اور مطلب یہ ہوگا کہ اپنی ذات کے بارے میں بھی تمہیں انصاف سے کام لیا جائے اپنے مفادات کے خاطر فیصلہ نہ کیا جائے بلکہ جو حق ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے دوسروں کے بارے میں انصاف کرتے ہو اپنا معاملہ آتا انصاف کو بھول جاتے ہو اور اپنے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہو تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ انصاف ناشی ہو تمہارے نفس کی طرف سے کسی خوف کی بنا پر بدنامی کے اندیشے سے تم انصاف کرنے والے نہ ہو اور ایک یہ کہ اپنی ذات کے بارے میں بھی انصاف کیا کرو دوسری بات بدلوسلام للہ عالم بدلو سلام للہ کا مطلب یہ ہے کہ سب کو سلام کیا کرو یہ نہیں ہے کہ جو جا جان پہچان والے ہیں ان کو تو سلام کرتے ہیں اور جو جا جان پہچان والے نہیں ہیں ان کو نہیں کرتے والانفاق من ال والانفاق من ال اختار میں یہاں من میں فی کے اگر ہوگا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جب قحط سالی کا زمانہ ہو تو تم انفاق کیا والانفاق من ال من معنی میں فی کے ہوگا اور اختار کے معنی یہ ہوں گے کہ قحط ہے اور لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی ہیں وہ بھوک سے پریشان ہے تو ظاہر ہے کہ ایسی سورت میں جب آپ ان کو کھانا دیں گے تو یہ آپ کے ایمان کی ترقی کا بہت بڑا سبب بنے گا اور ایک صورت یہ ہے کہ مین کو انڈا کے معنی میں لیا جائے ویل ان ایندل اختار ایندل اختار کا مطلب کیا ہو جائے گا این دل اختار کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ جب تمہارے پاس خود کمی ہو تم غربت کا شکار ہو تم اخلاص کا شکار ہو تو اس غربت اور افلاس کے شکار ہونے کے وقت بھی تم جو کچھ بھی چھوٹی موٹی بامولی چیز اگر ممکن ہو تو خرچ کیا کر اس سے تمہاری روزی میں برکت ہوگی اس سے تمہاری روزی کے اندر گوا اضافہ ہوگا تو ایک فل اختار ہوا ایک اندل اختار ہوا فل اختار کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب قید سالی ہے اور لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں مہیا نہیں ہو رہی ہیں تو تم گوا انفاق سے کام لو یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ ٹھیک ہے قد کے موقع پر آدمی لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرے گا تو یہ بہت برا نیکی والا عمل ہوگا لیکن اندل اختار کا مطلب جو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ خود تمہارے پاس نہیں تمہارے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی ہے دو وقت کی روٹی نہیں تم ایک وقت کی روٹی میں بھی اس اپنے ساتھ کسی کو شریک کر لو ہمارے ایک رسیع درج تھے اور رفیق درس اس معنی کرتے کہ وہ انہیں درجات کے اندر شامل تھے انہیں اسباق کے اندر شامل تھے جو اسباق ہمارے تھے مگر مدرسہ علیحدہ تھا ہم دیوبند میں پڑھتے تھے اور وہ سہارنپور میں پڑھتے تھے ان کے حالات اتنے عجیب اتنے عجیب اتنے عجیب, اتنے عجیب آدمی کی سمجھ سے باہر ہے آپ یہ سوچ نہیں سکتے ان کے حالات یہ تھے کہ جس گاؤں میں وہ رہتے تھے وہاں گھروں میں بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان نہیں ہوتا تھا تو ماں باپ ان بچوں کو جنگل میں چھوڑ دیتے تھے جنگل کے اندر وہ گھاس پھوس ادھر ادھر کی چیزیں مزید حفظ کرتے تھے تو اس خصوصیت کی بنا پر کہ چونکہ یہ قرآن مزید حفظ کرتے ہیں ان کو روٹی ملتی थी تو یہ کہتے ہیں کہ میری گا ایک بہن تھی وہ بھی جنگل میں بھیجی جاتی تھی اس لیے کہ سے وہ کچھ کھا پی کے اپنا گزارا کر لے تو مجھے گھر والے جو روٹی دیتے تھے میں اپنی اس چھوٹی بہن کو بھی اپنی اس روٹی میں شریک کر لیتا تھا جس گھر میں بچوں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہے وہاں جائے گئے کہ اس کرنے والے کو بھی کوئی فراغت سے کھانا تو نہیں ملتا ہوگا بھئی وہاں تو دوسرے بچے کو جنگل میں بھیجا جا رہا ہے اس کو گھر میں کھانا دیا جا رہا ہے تو اس کو جو کھانا دیا جا رہا ہے وہ اتنا تو نہیں ہوگا کہ وہ دوسروں کو بھی کھلائے لیکن یہ وہاں بھی اشار کرتا تھا اس کے بعد پھر یہ ایک بڑے شہر کے اندر پڑھنے کے لیے چلے گئے وہاں بڑے شہر کے اندر یہ گئے تو سے میں کھانے کا انتظام نہیں تھا یعنی یہ واقعہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ اتنا عجیب اتنا عجیب ہے کہ دل یقین کرنے کو تیار نہیں یہ وہاں گئے وہاں کھانے کا انتظام نہیں ہوا تو شہر چونکہ تھا تو کسی آدمی نے ان سے یہ کہا کہ ہمارا گھر اوپر تیسری مندر میں ہے اور پانی وہ نیچے زمین کے ساتھ نل سے آ رہا ہے تو تم ہمارے گھر کا پانی بھرا کرو یعنی ٹیم کے اندر یا اسی طرح بالٹی کے اندر نیچے پانی بھرو اور پھر تیسری مندر پر ہمارے گھر پہنچاؤ اب ظاہر ہے کہ نیچے سے تیسری مندر پر پانی پہنچانا وہ ایک دفعہ تو نہیں ہوگا گھر کے لیے پانی کا خرچ وہ آپ جانتے ہیں کتنا ہوتا ہے تو معلوم نہیں کتنی بالٹیاں یہ پانی سے بھر کر اوپر پہنچاتے تھے اور اس میں ایک وقت کا کھانا ملتا تھا اس محنت کے بعد ان کو ایک وقت کا کھانا ملتا تھا اس کے بعد میں ان کے گاؤں کا ایک لڑکا اور آ گیا اس کے لیے بھی کھانے کا انتظام نہیں تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ محنت تو یہ کرتے تھے اور کھانا ایک وقت کا ملتا تھا اس ایک وقت کے کھانے میں اپنے اس وطن کے لڑکے کو بھی شامل کر لیا اب آپ اندازہ لگائے کہ دو وقت کھانا نہیں ملتا ایک وقت ملتا ہے اور وہ بھی ایک وقت کا کھانا دو آدمیوں میں تقسیم ہو رہا ہے اور دو آدمیوں میں تقسیم ہونے کے بعد یہ اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی عزت عطا فرمائی ان کو ایسی عزت عطا فرمائی کہ آپ اس کا بھی تصور نہیں کر سکتے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو فوراً قبول ہو جاتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں با ارض معروض کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں اس قسم کی بھی کئی واقعات اس زمانے کے علماء نے اپنے حوالے سے بیان کیے کہ ہمارا یہ مسئلہ تھا ہم نے مالا سے حل کیا اور انہوں نے دعا کی اور وہ حل ہو گیا مشکل مشکل مسائل ان کی دعا سے حل ہوتے تھے اس کے بعد میں پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جب ان کا انتقال ہوا ابھی چند سال پہلے کی بات ہے تو مسلمان اور کافر اور نیک اور بد سارے سارے لوگ ان کے جنازے کے اندر جمع ہوئے یعنی حد یہ ہے کہ اس علاقے کے جتنے مشہور مشہور ڈاکو تھے وہ بھی سب آئے اور انہوں نے بھی ان کی نماز جنازہ کے اندر شرکت کی اب ظاہر ہے کہ جو کافر تھے وہ تو نماز تو نہیں پڑھیں گے لیکن اس مجمع کی تعداد کو بڑھانے کا سبب وہ بھی بنے اور انہوں نے بھی ان کو اس طرح سے حاضری دے کر خراج تحسین پیش کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ قبولیت کا مقام عطا فرمایا تو یہ کیوں تھا یہ معرض کر رہا تھا کہ اگر آپ غریب ہیں آپ کی مالی حالت اچھی نہیں ہے اور آپ کو اللہ نے تھوڑا بہت کچھ دیا ہے تو اس میں سے بھی اگر آپ خرچ کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے رزق میں ترقی ہوگی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بستی کے اندر بچوں کو گھر میں کھانا میسر نہیں ہوتا تھا اور ان کو بیچ دیا جاتا تھا جنگل کے اندر وہاں اللہ نے ایسی رحمتیں ایسی برکتیں نازل فرمائی اور اتنا بڑا عظیم شان دار وہاں قائم ہوا اور دنیا جہان کے لوگ وہاں اس عالم سے فیض حاصل کرنے کے لیے آنے لگے کہ آج بھی وہ ادارہ موجود ہے تو کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر آپ غربت کا شکار ہیں اور آپ کے پاس کشائش اور کشادگی رزق کی نہیں ہے تو اس میں سے بھی آپ خرچ کریں تو یہ ایمان کی تکمیل کا ایک بہترین ذریعہ بنے گی چلیے كفران العشر وكفر دون فيه عن أبي سعيد رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يريدن النار فاذا اضروا فاذا اضروا النساء يضرن قيل لا بالله قال يضرن العاشر يضرن الاحسان لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رات منك شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط هيك <تصفيق> ايمان هيك كفر هيك انصاف و هيك ظلم اور ایک ہے ایمان اور ایک ہے نفاق ظاہر کہ کفر ایمان کی ضد ہے اسی طریقے سے ظلم ایمان کی ضد ہے ایسی نفاق ایمان کی ضد ہے تو ایمام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کفر جو ایمان کی زد ہے اس کے اندر مراتب مختلف ہوتے ہیں اور ظلم جو ایمان کی ضد ہے اس کے اندر بھی مراتب مختلف ہوتے ہیں اور نفاق جو ایمان کی زد ہے اس میں بھی مراتب مختلف ہوتے ہیں جب ایمان کی ضد کفر کے اندر مراتب مختلف ہوں گے تو ماننا پڑے گا کہ ایمان کے اندر بھی مراتب مختلف ہے جب ایمان کی ضد ظلم کے اندر مراتب مختلف ہوتے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ ایمان کے اندر بھی مراتب مختلف ہوں گے اور جب نفاق کے اندر مراتب مختلف ہوتے ہیں جو ایمان کی ضد ہے تو ماننا پڑے گا کہ ایمان کے اندر بھی مراتب مختلف ہوتے ہیں اور مراتم کا اختلاف اعمال کی وجہ سے ہوگا لہذا کہا جائے گا کہ اعمال اچھے زیادہ ہوں گے تو ایمان زیادہ ہوگا اور ترقی یافتہ ہوگا امال اگر کم ہوں گے تو ایمان کم ہوگا اور اس کے اندر نقص آ جائے گا لہٰذا مرضی آ کے ہو جائے گی آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے فرو مادون ازاد اللہ تبار کو تعالی گو شرک کو نہیں بخشیں گے امن اللہ لائر فروش را بھی وہ فرو مادون ازاد کلیمئی یشا اور سے کم درجے کے جو گناہ ہوں گے جس کے لیے اللہ چاہیں گے تو بخش دیں گے تو یوں کہو کہ کفر ایک کفر حقیقی ہے کفر حقیقی وہی ہے جہاں انکار ہوتا کفر کفر حقیقی ہے وہ کفر وہی ہے جہاں انکار ہوتا ہے چاہے اللہ کے وجود کا انکار ہو چاہے اللہ کی وحدانیت کا انکار ہو چاہے اللہ کی صفات کا انکار ہو یا رسول کی رسالت کا انکار ہو یا قیامت کا انکار جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنے سے کفر لازم آ جاتا ہے یہ کفر ہے کفر حقیقی کفرن دونا کفرین کفرن دونا کفرن جو ہوتا ہے وہ دعا ملت اسلام سے خارج کرنے والا نہیں ہوتا کفر حقیقی جب پایا جائے گا تو آدمی اسلام سے خارج قرار دیا جائے گا اور کفرن دونا کفرین اگر پایا جائے گا تو آدمی کو ملت اسلام سے خارج قرار نہیں دیا جائے گا جیسے کہ عورتوں کے بارے میں آیا کہ وہ ویک فورنل اشیر وہ ایک فرنل اشیر میں کفر کا ذکر اور اس کفران اشیر کی بنا پر ان کو ملت اسلام سے خارج قرار نہیں دیا گیا کیوں اس لیے کہ یہ کفرن دونوں کفرین تو وہ ایک کفر حقیقی ہوگا وہ ملت اسلام سے خارج قرار دینے کا سبب بنے گا جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک کا بھی آدمی انکار کرے گا تو کفر حقیقی ہو جائے گا وہ ملت اسلام سے خارج ہوگا اور کفرن دونوں کفرین جو ہے اس کا اطلاق معاصی پر آتا ہے اس کا اطلاق معاصی پر آتا ہے معاشی کے ارتقاب سے آدمی ملت اسلام سے خارج نہیں ہوتا جیسے کہ اس حدیث کے اندر ایک فرنل اشیر فرمایا گیا اور یہاں ان عورتوں کی طرف کفر کی اسنات کی گئی ہے لیکن یہ کہ ان کو ملت اسلام سے خارج قرار نہیں دیا گیا اسی طریقے سے قرآن نے کہا والکافرون فرون احمد یا جس ظلم کا احتیاط کیا گیا ہے یہ وہ ملت اسلام سے خارج کرنے والا ہے یا والکافرون کافرون الظالمون کافروں کو ظالم کہا جا رہا ہے نا تو کافروں کو ظالم کہا جا رہا ہے تو اس لیے کہ گا وہ ملت اسلام سے خارج ہے اور قرآن میں یہ بھی ہے لا اللہ کامین حضرت یونس نے اپنے آپ کو انی کن من الظالمین کہا ہے حضرت آدم کا قول ہے ربنا ظلمنا انفسنا ولب تفر لدا و تر من لدا تو حضرت آدم کا ظلم کی اشناد اپنی طرف کرنا یہ ظلم دونوں ظلم ہوگا حضرت یونس کا انہیں کند بنا ظالمین کہنا یہ ظلم دونوں ظلم ہوگا تو ظلم کے بھی مراتب ہیں. ایک مرتب مرتبہ وہ ہے جو ملت اسلام سے خارج کر دیتا ہے بلکہ الظالمون میں اسی کا ذکر ہوا ہے کہ یہ ملت اسلام سے خارج کرنے والا ظلم ہے اور ایک ظلم ظلم ہوتا ہے ظلم ظلم ہے وہ ایمان سے خارج نہیں کرتا ان تو ظالمین میں ظلم ظلم ہے وہ ایمان سے خارج نہیں کرتا ان نل الاسفل من النار یا نفاق سے وہ نفاق مراد ہے جو ملت اسلام سے خارج کر دیتا ہے اسی لیے منافقین فطر الاسفل من مین فردایا گیا ہے اور یہ بھی آپ نے پڑھا ہے کہ اربون منقی ہے کانا منافق خالصہ ادا حد قطبہ وحیدہ وادہ خلبہ تو تمینا خانہ وحیدہ خاصمہ فجرا یا بھی نفاق کا ذکر ہے لیکن یہ نفاقن نفاقن ہے تو جس طریقے سے کفر کے اندر دو درجے ہوئے ایک وہ کفر جو ملت اسلام سے خارج کرتا ہے اور ایک کفر کفرن دون کفرن اور جیسے ظلم کے اندر ایک درجہ وہ ہے جو ملت اسلام سے خارج کرتا ہے اور ایک ظلمن دون ظلمن یہ اسلام سے خارج نہیں کرتا ایسی نفاق یہ ایک درجہ وہ ہے جو ملت اسلام سے خارج کرتا ہے اور ایک نفاقن نفاق جو ملت اسلام سے خارج نہیں کرتا تو ایمان بخاری یہاں ایمان کی جو کفر کف ہے ایمان کی جو ظلم ہے ایمان کی جو نفاق ہے ان کے اندر مراتب بیان کر رہے ہیں کہ مراتب ہوتے ہیں کم و بیش اسی طرح ایمان کے اندر بھی مراتب ہوگے کم و بیش اور وہ مراتب کی کمی بیشی تعت اور معاشی کے ارتکاب کے اعتبار سے ہوگی جو آدمی طاعت کا زیادہ اہتمام کرے گا اس کا ایمان اعلیٰ ہوگا اور جو معاصی کا انتخاب زیادہ کرے گا اس کا ایمان کم ہوگا لہٰذا مرزیا کی تردید ہو گئی تو امام بخاری نے یہاں ایمان کی ضد کے حوالے سے ایمان کے مراتب مختلفہ کو ثابت کیا ہے آپ نے فرمایا مجھے دوزخ دکھائی گئی یا تو کہیے میں کے موقع پر دکھائی گئی یا کہ یہ خواب کا واقعہ ہے خواب کے اندر آپ کو دو رخت دکھائی گئی یا کہیے سرات کو سوف میں بھی آپ کو دو رخت دکھائی گئی تھی جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے تو یہ جو ارد نار کا ذکر آیا ہے اس میں تین احتمال ہو گئے ایک احتمال تو یہ ہو گیا کہ یہ معج کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے ایک یہ اعتماد ہے کہ خواب میں اس طرح کی کیفیت دکھائی گئی ہے اور یہ سلا کسوف کی طرف اشارہ ہے آگے ہے فائدہ اکثر و اہلیہ انسا میں نے وہاں عورتیں زیادہ دیکھی اب یہاں عشکار ہوتا ہے کتاب حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ جنت میں ایک جنتی کو دو بیویا ملیں گی اگر آپ ان دیویوں کو ہوئے قرار دیں تب تو کوئی اشکال نہیں لیکن روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ دنیا کی عورتوں میں سے ہوں گی یہاں آپ نے دو رخ میں عورتوں کی تعداد زیادہ بتائی ہے اشکال یہ ہو رہا ہے ایک حدیثوں میں تو یہ آتا ہے کہ جنتیوں کو جنت میں کم سے کم دو بیویاں ملیں زیادہ کی بھی تعداد بیان کی گئی ہے لیکن ہم دو ہی کی بات کر رہے ہیں اگر وہ دو ہور ہور رہے ہیں تب تو اشکال کی بات نہیں تھی لیکن اشکال اس لیے ہوتا ہے کہ ان دو کو مل نشائ دنیا قرار دیا گیا بعض روایات میں جب وہ نشائیں دنیا میں سے ہوں گی تو ظاہر ہے پھر جنت کے اندر ہر ایک آدمی کو جب دو بیویاں ملیں گی تو جنت میں عورتیں زیادہ ہو جائیں گی اور یہاں کہا جا ہے کہ دو رخت کے اندر عورتیں زیادہ دیکھی گئی تو اس کے متعلق کہ ایک جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ جس وقت آپ کو دو دکھائی گئی اس وقت کی یہ بات تھی کہ عورتیں زیادہ تھی اس میں تمام زمانوں کا احاطہ مقصود نہیں ہے تمام زمانوں کے اعتبار سے وہ بات ثابق نہیں آئے گی جس وقت آپ کو دو دکھائی گئی اس وقت عورتیں زیادہ تھی اور جب گوا قیامت قائم ہوگی وہ تو بعد میں ہوگی نا آپ کو تو دو رخ دکھائی گئی تھی جب آپ دنیا میں تھے اور معراج میں گئے تھے یا سلا قصوف ادا کر رہے تھے یا آپ نے خواب دیکھا تھا اس وقت اور زیادہ تھی اور جب قیامت ہوگی اور جنتی جنت میں جائیں گے اور دو رخی دو رخ میں جائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ وقت گوا جنت کے اندر عورتیں زیادہ ہوں گے تو کوئی تعارو کی بات نہیں تعارف کے لیے تو زبانے کا اتحاد بھی ضروری ہوتا ہے نا تو یہاں جس جی زبانے میں زیادہ بتائی جا رہی ہیں وہ بعد کا زبانہ ہے اور جس جی زبانے میں دو رخ کے اندر زیادہ بتائی جا رہی ہیں وہ پہلا زبانہ ہے اس کے علاوہ ایک بات اور کہی گئی وہ یہ کہ بھائی دو بھی زیادہ ہوں گی جنت میں بھی زیادہ ہوں گی اس لیے کہ عورتیں زیادہ پیدا ہوتی ہیں پیدائش بچ لڑکوں کی کم ہوتی ہے اور کی زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے چونکہ پیدائش میں عورتوں کا حصہ زیادہ ہے تو دو دخ بھی زیادہ ہوں گی جنت میں بھی زیادہ ہوں گی اور تیسری ایک بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ اولے امر عمر میں عورتیں دو سخت میں زیادہ ہوں گی اور پھر وہ اپنا وہاں کا آداب بہتنے کے بعد وہاں سے نکال لی جائیں گی اور جنت میں ان کو بھیج دیا جائے گا تو بعد میں جنت میں عورتیں زیادہ ہو جائیں گی چلو یہ عورتیں جو ہوتی ہیں یہ یکفرنا نا ناشکری کرتی ہیں کفر کے مانا سطر کے آتے ہیں اور یہ اپنے شور کی جو نعمتیں ان کو ملتی ہیں ان کو چھپاتی ہیں ان کا اقرار نہیں کرتے ہیں رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے اس لیے کہ رات میں تمام چیزیں اندھیرے میں چھپ جاتی ہیں سمندر کو بھی کافر کہا جاتا ہے اس لیے کہ سمندر بھی اس کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کچھ چھپائے ہوئے آپ کبھی سمندر میں اندر جا کر دیکھیں تو آپ کی حیرت کی انتہا نہیں ہوگی اتنی کائنات اندر وہاں موجود ہے کہ آدمی دیکھ کر حیران ہو جاتا اور کاشتکار کو بھی کافر کہتے ہیں اس لیے کہ وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے تو یہ عورتیں جو ہوتی ہیں یہ اپنے شوہروں کے احسانات کو چھپاتی ہیں اگر آپ سے کوئی بات ناگوار خاطر ان کے سامنے آئے تو کہتی ہے کہ جب سے گھر میں آئی ہوں میں نے خیر کا نام تک نہیں دیکھا لو آسنتا شہن حالت ما رہے تو من کا خیر خطو میں نے کبھی تم سے خیر نہیں دیکھے تو بہرحال ارض یہ کرنا ہے کہ یہاں آپ سے سوال کیا گیا کہ یہ کفر بالله کا انتظام کرتی ہیں آپ نے فرمایا یک فورنل اشیر اور یک فورنل احسان شور کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری تو یہ کفرن دو نا کفرن ہو گیا یہ قفر باللہ نہیں ہے آپ نے کہا یہ قفر باللہ نہیں ہے یہ قفر بلاشین اور کفر بل ہے تو وہ یہ کفرون دونوں کفرون ہے چلو باب المعاصر من أمر الجاهلية ولا يكثر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرء فيك جاهلية وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشاك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن طائفان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس رحمهم الله جميعا قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال أين تريد قلت أنصر هذا الرجل قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ازق المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعمة عن واسل الأحدد عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربدة وعليه حلة وعلى أولامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني سابت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك في جاهلية اخوالكم خوالكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبسه ولا تكلفوهم ما يغلبوهم فان كلفتموهم فاعينوهم المعاصي من امر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها الا بالشرك یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ جو ہم نے کفرون کفرین کا ماقبل باب میں ذکر کیا ہے اس سے برحد معاشی ما ہے ماقبل والے باد میں بابو کفران اشیر و کفرن دونوں کفرین کا ذکر کیا تھا تو یہ کفرون دونوں کفرین کا مسداخ کیا ہے اس بات میں اس کو بتایا گیا ہے کہ وہ معاشی یہ امر جاہلیت میں داخل ہے امر جاہلیت ظاہر ہے کہ وہی زمانہ ہے جاہلیت کا جو ایمان سے پہلے کا زمانہ ہے ہر آدمی کی جاہلیت اس کے ایمان سے پہلے ہوتی ہے اور اگر آپ یہ کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سب سے قبل جو زبان تھا وہ زمانہ جاہلیت کا تھا تو بھی ٹھیک ہے آپ کی تشریف آوری سے پہلے اور آپ کو نبوت عطا کیے جانے سے پہلے جو زبانہ ہے وہ زبانہ جاہلیت کا ہے اور وہ زبان جاہلیت کو آپ کفر سے تعبیر کریں شرق سے تعبیر کریں تو ٹھیک ہوگا وہ شرک کا دبانا بھی ہے وہ کفر کا دبانا بھی ہے اور یہ تمام کے تمام معاصی جو ہیں یہ اسی جاہلیت جاہلی اثرات ہیں جاہلیت کے نتائج ہیں جاہلیت کے سمرات ہے تا آپ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمور ایمان سے متعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ تاج جو ہے وہ عمور ایمانیہ میں داخل ہیں اور معاشی جو ہے وہ عمور شرکیہ اور امور کفریہ میں داخل ہے تو میں نے جو بات آپ سے کہی کہ ماں قبل میں کفرن دونوں کفرین کا ذکر تھا امام بخاری اس کا مساق بتاتے ہیں یہ تمام کے تمام معاشی یہ کفرن دونوں کفرن میں داخل اور جیسے کہ ابھی ابھی آپ کو بتایا تھا کہ کفرن دونوں کفرن کے ارتکاب سے آدمی ملت اسلام سے خارج نہیں ہوتا ظلمن ظلم ظلمن کے ارتکاب سے آدمی ملت اسلام سے خارج نہیں ہوتا اور نفاقن, نفاقن کے ارتکاب سے آدمی ملت اسلام سے خارج نہیں ہوتا تو اسی طرح لا یکفر لافر اللہ بشرق میں اس کی وضاحت کر دی کہ معاشی کفرن دونا کفرن میں داخل ہیں اور ان کے ارتکاب سے آدمی وہ ملت اسلام سے خارج نہیں ہوگا جب تک کہ وہ شرک کا ارتکاب نہ کرے اور شرک بھی وہ جو اعلی درجے کا شرک مرزیا کی بھی تردید ہو گئی مرزیا کہتے تھے کہ ماسیت سے کوئی نقصان نہیں ہوتا یہاں معصیت کو امر جاہلیت قرار دیا گیا اور امر جاہلیت ظاہرے کے نقصان دے ہے جاہلیت نقصان دے ہے نقصان دے ہے شرق نقصان دے ہے جو کہ جاہلیت کی گوا نمایاں چیزیں تو جو چیزیں اس جاہلیت کے گوا امور میں داخل ہوں گی اور وہ ماشی ہیں وہ بھی نقصان دیں گے نقصان دے ہوں گے اور خواتین اور معتدلا کی تردید بھی ہو گئی وہ کہتے تھے کہ ان معاسی کے ارتقاب سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے کہا گیا کہ نہیں اس کو کافر نہیں کہا جائے گا یعنی ایمان سے خارج نہیں کیا جائے گا آگے اس کے بعد میں ہے لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نقم رعن فی کا اس کا تعلق ہے الماسی میں نمر جاہلیت یہ جو قول نبی نقل کیا ہے یہ حضرت ذر کے متعلق ہے اس کے ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ تم ایسا آدمی ہے کہ جس کے اندر امر امرجا موجود ہے حضرت بلال کو حضرت ابو ذر نے تانا دیا تھا اے حبشی خاتون کے بیٹے تو یہ جو ان کو حبشی خاتون کا بیٹا کہا تھا یہ تانے کے طور پر کہا تھا یہ تعریف کے طور پر نہیں کہا تھا ان کی تزلیل کے لیے اور ان کی تحقیق کے لیے کہا تھا تو بلال کو اس سے دکھ ہوا بلال کو اس سے رنج ہوا اور جب ان کو یہ دکھ اور رنج ہوا تو انہوں نے حضور سے آ کر شکایت کی کہ ابو ذر نے مجھ کو ابن الحبشہ کہا ہے تو آپ نے ابو ذر سے فرمایا ان فی کا جاہلی ہے تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر جاہلیت موجود ہے حضرت ابو در نے کہا کہ حضرت میرے اس عمر تک پہنچنے کے باوجود بھی میرے اندر جاہلیت ہے آپ نے فرما ہاں حضرت ابو دھر نے کہا کہ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بھی میرے اندر جاہلیت ہے آپ نے فرما ہاں تو آپ نے کیوں کہا کہ تمہارے اندر جاہلیت ہے اس لیے کہا کہ انہوں نے حضرت بلال کی توہین کی تھی ایک مومن کی تحقیر کی تھی اور کسی مومن کو حقیق و قرار دینا اور اس کی تدلیل کرنا یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے یہ جاہلیت کا تقاضا چنانچہ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابو ذر سے جب آپ نے یہ فرمایا تو حضرت ابو ذر زمین پر لیٹ گئے اور زمین پر لیٹنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جب تک بلال میرے رخسارے پر اپنا پاؤں نہیں رکھیں گے میں زمین سے سر نہیں اٹھاؤں غلطی تو ہوئی تھی نا لیکن غلطی کی تلافی کیسی ہو اور غلطی کا تدارک کیسا ہو رہا ہے ابو دھر کوئی معمولی آدمی تو نہیں ال... کیا ہے وہ ولا وہل غبراہ لہ جتن من ابی ذر آسمان نے نہیں سایہ کیا کسی آدمی پر جو ابو ذر سے زیادہ سچا اور زمین نے اپنے اوپر نہیں اٹھایا کسی آدمی کو جو ابو سے زیادہ اچھا ہے تو ما عزلت الخضراء ولا خلت غبراہ یہ ابوذر کے بارے میں بڑا درجہ ہے اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابوذر سے یہ غلطی ہوئی تو اس غلطی کی بنا پر آپ ان کے ایمان کو ناقص نہیں کہیں گے کیوں اس لیے کہ غلطی ہو جانا وہ تو انسان سے گوا صرف ممکن ہی نہیں ہے بلکہ متعقن ہے ہر آدمی سے غلطی ہوتی کسی آدمی سے کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اس کی شان میں مخل نہیں اس کے درجے کے لیے مضر نہیں مضر جب ہے جب غل عادت غلطیوں کی بنا لی جائے غلطی کر رہے ہیں ہمیشہ غلطی کرتے ہیں ان کی عادت ہی غلطی کرنے کی ہے تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے لیکن اگر اتفاقاً کبھی کسی سے غلطی ہو جائے تو اس غلطی کی وجہ سے اس کا مقام اپنی جگہ پر قائم اور بخار رہتا ہے بلکہ ہم تو یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابو ذر نے اپنی اس غلطی کی جو تلافی کی ہے اس تلافی کی وجہ سے ان کا مرتبہ پہلے کے مقابلے میں اور بلند ہوگی انہوں نے کہا کہ جب تک بلال میری میرے رخسارے پر پاؤں نہیں رکھیں گے اور میری میں نے ان کی تجلیل کی وہ میری تجلیل جب اس طرح, اس طرح سے نہیں کریں گے میں سر نہیں اٹھاؤں گا حضرت بلال نے بہت معذرت کی حضرت بلال نے بہت زیادہ ان کے سامنے کہا کہ میرا دل صاف ہے میری میرے دل میں آپ کی طرف سے کوئی شکایت نہیں ہے وہ ایک بات تھی ہو گئی لیکن بلال نے ابوظر نے کہا نہیں تو بلال نے ان کے رخسارے پر پاؤں رکھا جب اس کے بعد ابو ذرے تو بہرحال میرے ارد کرنے کا بنشا یہ ہے کہ انکم رون فی کا جاہلیہ جو آپ کا ارشاد ہے یہ من الماشیل جاہلیہ سے متعلق ہے چونکہ ان سے ایک غلطی ہوئی تھی اس لیے آپ نے انکم رون فی کا جاہلی کہا تو معلومات کہ یہ معاشی جو ہے یہ جی امر جاہلیت میں داخل ہے اور بولا یغفر صاحب و درد دکھا دیا اللہ بھی اس کے لیے گوہ نکل کی انشر کبھی مادون دارک یا دیکھ لیجئے کہ اللہ گو شرخ کو بھی بخشیں گے اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہیں گے گوہ بخشیش ہو جائے گی تو لائے کا فروخت صاحب اور جو دعوی امام بخاری نے کیا تھا آیت سے اس کا ثبوت ملا ہے اب یہاں ایک آیت پر اشکال ہوتا ہے کہ شرک کے ہے کہ بخشش نہیں ہوگی کیا کفر کی بخشش ہوگی کفر کا تو ذکر نہیں کیا تو آپ کہیے کہ جس ماحول میں یہ آیت نادل ہوئی ہے وہاں شرک اور کفر دونوں ساتھ ساتھ تھے لہذا کفر کے لیے علیحدہ آیت کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی اس ماحول میں جو مشقین تھے وہ کفار بھی تھے اور جب وہ کفار بھی تھے تو لہذا اس میں کفر بھی آ گیا اور یہ کہیے کہ یہاں شرک کے بارے میں معلوم ہو گیا اس کی بخشش نہیں ہوگی اور دوسرے اور بہت سے دلائل ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کفر کی بھی بخشش نہیں ہوگی اس کے بعد میں ایک آیت تو یہ ہو گئی دوسری آیت ہے وہ انتہائے فتح مومن اختتل فاصلے ہو بینا اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ اہل ایمان کی دو جماعتیں ہیں اور وہ آپس میں قتال کر رہی ہیں اور یہ گناہ کبیرہ ہے مسلمانوں کا آپس میں قتال کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کے باوجود ان کو مومن کہا گیا ہے تو لہذا معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی بنا پر آدمی کو کافر نہیں کہا جائے لا لال قفرو صاحب برتک اللہ بھی شرک اس سے بھی ثابت ہو گیا بس